الحمد للہ وقف وسلاۃ وسلام سید امبیا محمد والا وصفابی صدق وصطف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 منت بلا سداح مولا ہلاک اسلو نلیال آ منو وسلموا سلوتسلی صلاۃ و سلام یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علی کا یا سیدی خاتم النبیین و علی آلک یا مکینۃ القلوب للمؤمنین سامعین السلام علیکم اس آج کی دعا ہے ہفتہ لا جلا مجدو کریم دی بار گہندر ناچیز قول فعل قول فعل اور حال اندر مستقیم فرماوے جنہوں دوستوں نے اس محفل کا اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں کی سعادت دارائن نسیب فرما اس وقت جناب نک ہنگامی جا موضوع سمانا جس دا عنوان ہے مقدس اورق جلانے کا مسالہ یعنی جنا کاغذات ورکھا دے دیگر چیز اللہ تعالی یا اس کی کسی محبوب شخصیت مقدس شخصیت نام مبارک درج مال ہو رہا ایسا چیزوں جلاونے کا شریعت کی حکم ہے یہ مسئلہ سارے دوستان جگہ کے ات درپیش آیا بھی ہے اور آوندہ بھی کہ اخبارات رسالے عام جڑے گلیاں دے اندر روڑیاں اتنے ملدے نے یا اشتہارات زمین دے بگے ملدے ملتے ہیں دی کفرت دی بنا پہ کہ بہت زیادہ جو ہے دفن انہاں دا ممکن نہیں ایک دوسرا مٹی غلاغت نال لگی انہاں نو ایسے حال کے اندر انہوں کا دفنا جہرا ہے وہ خود بے ادبی دوست احباب سڈے مشورے کے مطابق انہوں شہید کر دے اگ لا کے بتا کے ہمیشہ کی بے ادبی تو محفوظ ہو جائے وقت جڑے اعتراض کرتے ہیں کر دینے جناب لو جیسول جلانے پاؤ یہ تو بڑی ویدبی ہتا کے باد بد بندے جڑے ہیں وہ کٹن مارن تے آ جان نے اور تھا نوبت لے پرچے کرا چڑھتے ہیں لو جی تو کاغذ ساڑ رہا, سی اے جی اے رہا سی اس حد تک لائن ہو چکے نا اس حد تک لائن اور اے واقعہ ہوں ہو چکا تازہ تازہ تھوڑے نال کرباٹ پنڈ کرباٹ اتنے سنگی نے اسی طرح تھل کاگل چک کے او نالے دے نال من ساڑتا محفوظ کرن دی نیت نال نالیے تاکہ نیت دی بے ادبی تو محفوظ ہو جان دو بندی خنزیر کوئی اوتے کھڑے سن دو منڈے انہیں جناب انہ دی اونج کوئی اتقادی طور سے پہلو کوئی دشمنی تو ہے سی وہ اس بہانا بنا کے وہ جناب ٹائم منڈیا بلی دے جناب ماریا کٹیا اس تو دھانے دھانے دھانے کے بعد جناب تھا خندیر بیٹھے نے وہاں کوئی ویکنا بھی کی ہے کی نہیں ان سرف یہ ہے بھائی درخواست اپنی چاہیے بس کسے جا کے درخواست انہیں درخواست دیتی انہ جناب پرچا تو قرآن پھر ایک اتھوں دے خطیب صاحب سے بھی دے ہور دو چار سنگھی جہاں جانوت سی نا اپنی ادالت مارن کی خاطر یہ طریقہ اختیار چاہ ہے. کتے بلے بیٹھے روپیے صرف چاہیے ہوں کیڑا لگے بھی کون سچا کون جھوٹا کی پیا ہے کی آخر پیا حقیقت تو ان کوئی واسطہ نہیں نا جناب پرچے کٹ دیتے میں اطلاع پہنچی تے اس تو قبل اس طرح دیاں یعنی گلان اور اعتراضات جڑے ہیں جناب سڑتے ہیں یہ تو ہی نے وہ پہنچ دیاں سن تو یہ بھی پہنچی تو میں صاحب قبلہ مشورہ دا میرے بھی ذہن چیا کہ پورا اس کا موزو لا کے اور حقیقت جی شریعت کے مطابق ہے وہ سامنے لیا چاہیے تاکہ اس مسئلے دا بھی صحیح جہ حکم او وہ لوگوں معلوم ہو جائے اور ہمیشہ کی جی پریشانی وہ مک جائے گی پھر کیسٹ پورے ملک جتے, جتے چلے گی کی کیونکہ لوگوں حقائق شریعت کا علم ہی کون نہیں دس دسے کو نہیں گیا تو اس واسطے میں جناب نو اے مختصر وقت دے اندر مسئلہ سمجھا ہے با حوالہ طور کہ مقدس اور اواق نلاونے کا کے مسئلہ ہے شہید کرنے کا کے مسئلہ ہے اس نشری حکم کی سو عزیزم قرآن مجید ہوئے حدیث رسول اللہ ہوئے یا ایسا کوئی کاغذ ہے جس نے اتنے اللہ تعالی یا اس دے محبوب اور مقدس بندیاں اور ہستیاں دے نام مبارک ہیں نو یعنی قرآن نو حدیث نو یا مبارکہ نو اگر کوئی بندہ اپنے آپ مسلمان لائے توہین دی نیت عزتی کے ارادے زمین تے د سٹد ہے کافر اور مرتد جڑا بندہ بےزتی اور توہین دے ارادے پرانے مجید حدیف مبارک دی کوئی کتاب ہے اس نو یا ایسے کاغذ دے, دے نام لکھن فرشتہ نام لکھن یا اللہ تعالی دے مطلب باقی علیہ السلام دے نام مبارک لکھن صاب کرام نام مبارک لکھن او بندہ اگر بےزتی اور توہین درادے دے دے زمین تٹ د پانی میں سٹد اگ میں چھٹ ہے تو سٹد کافر مرتد ہو جائے گا بلکہ اگر وہ نام بھی سٹے تو خالی ارادہ توہین دا کا ہوگا ارادے بھی کافر ہو جائے ہن اتھے اگ دا پانی دا یا زمین دا کوئی فرق نہیں کرنا اگر کوئی بندہ بےزتی اردے پر مجید سٹتا ہے تو کافر اگ میں چٹتا ہے کافر. زمین سٹتا ہے اس لیے تو کچھ شک نہیں کسے بھی گندگی والی تھانے بےزتی والی تھان سے سٹد ہے توہین ارادے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 مقدس اور آقنوں بے عزتی تو بچا ہے توہین تو بچا ارادہ اس دا ارادہ ہے کہ میں اسنوں عدب نار محفوظ کروں اس ادب محفوظ کردے نال اگر کوئی بندہ مٹی دے ویچ دفن ہے، تے کافر مرتب دے دور کی گل ہے وہاں بے ادب بھی نہیں آکانگے وہ تو ادب تو کرتا پانی اچ گا ادب بھی نیت محفوظ ہو جاوے تاکہ ہمیشہ دی بے ادبی تو تاکہ وہٹا ادب آخانے کافر مرتد نہیں آخرکوفی گا جا آکھے جناب نے کفر کیتا کیوں جی آ کے دیتا ہے بھئی سٹیا جو اس پانی چس نیت نام سٹیا توجہ نہیں فرمائی نے ہاں اتنے ایک شا وی سٹدا پانی اچھا ہے لیکن پانی پلیت اور یہ خبر ہے سٹدا مٹی ہے چ لیکن مٹی پلیت اور یہ خبر ہے اگر ایسی جگہ سے سٹد ہے ایسے پانی سٹ د جا پلیت پانی اور یہ خبر یا پانی کی حالت وی کے واضح ہے پانی گندی نالی دا پانی پہ جانا ہے گٹرا دا پانی پہ جانا ہے روئی نالے دا پانی پہ جانا ہے ایسے پانی میں اندر اگر سٹ دونوں اگر چانو آکھے گا بھی نہ کہ میری نیت ادب کی سی محفوظ کر اس دی زبان کوئی اعتماد نہیں کرانگے کہ اس دا کا فیل ہے زبان دی تقریب پہ کرد ہے کہ اگر یہ زیادہ مقصود ہوتا تو گندے پلید پانی ہے اے دا مطلب یہ نکلا ہے جا تیل والی تھان سے جان کے فٹنا پیا بےزتی والی تھان سے یہ جا سٹنا پیا یہ ضرور مقصد ہی یہ ہونا ہے اس صورت واجب القتل اور مرتد اور کافر ہو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 پلیت پانی یہ اگر کسے نے قرآن مجید نو یا حدیث مبارک نو یا جناب جی اللہ تعالی دے مبارک نام نو یا اس دے پاک ہستیاں دے مبارک نو اگر کسے بندے ویخ کے ان میرا مطلب کوئی عذر بھی نہیں جیڑا اس نے رکاوٹ پاوے اس چکن تو مسئلہ میں کوئی نالا کہ اگر چکے گا تو میں مار چڈا گا یا خطرہ ہے کہ میں جانو مر جا وت رکھنا پہ اس طرح دا کوئی امر نہ ہوئے. اگر کوئی آدمی نہیں چکتا جان کے اللہ رسول دے نام نوں یا اس دے پاک کلام یا اس دے علم دین دے جناب و کاغل نہیں تے او بندہ خالی نہ چکن پھر کافر تے ترتابے ویخ کے جڑا چھڑ چڑھ او مسلمان نہیں را اس مسئلے دے مسلے میں ایک دلیل پیش کر جانا اور باقی جناب دے سامنے باقی کتب مسئلہ پیش کراگا تفسیر ساوی ہاشیا جلالین جلد نمبر چوتھی دار الفکر بیروت دی چھپی صفحہ نمبر دو سو چودہ دورت واقعہ دے مبارک الفاظ فسبح, فسبح بسم ربی کل عویم کے تحت لکھا ہے کہ ولیدا کال الک آؤ مم وا جدس ملاح آکتوبن فی وارا کتن موزو ان فی کہ تمام فقہ اسلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ اللہ دام نکھیا پاوے ورکے دن ڈگیا ویخے کسی گندگی دے اندر انڈ دے, دے چکے نہ وہ کافر ہو جاندہ ہے یقیناً اس مسئلے جڑا ہوں میں بیان کیا باوالا اس رکھنا اور اگلی میری کلام دے اندر اے مسئلہ اتے پھر دوہرایا جائے گا اور تو انوے اتھے اے مطلب مفید سابت ہو سکی اور اتھے کم دے گا جا میں اگے ہوں کلام کرنا سمجھ آ رہی ن تبجو نال بولو سبہار اللہ <coughs> <coughs> <coughs> تو پتر ہے چپ مسلا سن دو میں سفر کرنا اگوں پھر اشد ضروری نے اتنے وہ تقریر انداز نہیں ہونا اتنا سمجھا انداز ہونا ہے. لہٰذا تو سر بالکل تکریر آہن ہے ایک پاس رکھ کے گل پھر سننی تو ہوں جڑا نہ چکے چڑھ کے ٹر جائے اکاؤن یہ رکھنا مسئلہ ہوں مسئلہ جڑا اپنا اگلا کرنا وہ کہ کیا ایک بندہ محفوظ کریت بوسیدا قرانے پا کے یا عام اخباری کاغذ نے جنہوں ضرور اللہ تعالی استفاق نبی صلی اللہ تعالی اور محبوب بندیا نام مبارک کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے لازمن کوئی اخبار خالی نہیں ہونا عبداللہ اللہ غلام رسول غلام نبی اس طرح کے عام نام نے تو ایسے کاغذات انج دے نام شریف لکھے نے یا علم دین دی میرا مطلب کوئی کتاب ہے اگر کوئی آدمی اس نو محفوظ کرن دی نیت نلاند اس کا کی حکم ہے قرآن مجیب قابل استعمال نہیں رہا اسلانے کا کی حکم ہے یا قرآن مجید احادیث مبارکہ ہیں لیکن چھاپے غلط ہو گئے گلتی آ گئی ہیں یا ترجمے غلط گمراہی کفر والے نے جیسے بد مذہب لوگ عام ترجمے کر د ایس کتاباں نسخے قرآن پاک حدیثیل سمجھاؤں آج آ رہی نا اور اینو میں باحوالہ بے تفصیل جناب دے گوش گزار کرنا پہلے نمبر پہ اے ذہن چ رکھو کہ ساری شریعت متاہرا نے پلیت چیزوں پاک کرن کراطر کئی چیزاں مقرر فرمائیاں متعین فرمائی جہاں مثال کے طور پہ پانی یہ بھی ایک پاک والی چیز ہے کم یعنی پانی پلیت شہ یعنی جس چیز نو پلیتی لگ جاوے او پلیت شہ پلیتی نہیں میں پلیت شہ کہہ ہوں کیونکہ پلیتی پانی پاک نہیں ہو سکتی ہوں گویا ہے پلیتی ہے خود گوبر پلیتی یعنی پیشاب پلیتی بخانہ پلیتی ہوں کہ ان اگر کوئی لوٹے پانی دے منگائی جاوے تو پاک نہیں ہو سکتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پلیت شے یعنی جنوبی پلیتی لگ جاوے اس پلیت شے نو پاک کرن دی خاطر شریعت متاہرا نے کئی چیزاں مقرر فرمائی ہیں اور جی پلیت شہ ہے اس کے مطابق اللہ تعالی نے اپنی مبارک شریعت دے اندر پاک کرنے والی چیزاں علیحدہ علیحدہ مقرر فرمائی ہیں شی شا اس پاک کرنے پانی تو علاوہ بھی چیزاں ہیں جہیا پاک کر لین گیا مٹی بھی پاک کرنے والی شا ہے جی جی نلیتی لگ جی مٹی ملو مل زمین دے جب اثر ختم ہو جائے گا پلیتی کا جوتی پا کے تومن کی لوٹ کو نہیں فکہ اسلام نے امر مسلمان سے احسان فرمایا کہ وہ چیزاں سڈیا فکا دیا کتابیں چیل موجود ہیں جڑی چیزوں پلیتی لیت شہ ہٹا کے پا کر مثال کے طور پہ میں ساڈے فکا ہنفی کی کتاب بہت موتبر فتخ المعین سو ستا جلدر لکھا تبیا تترا یقون کہ دب کرنے کام ہے نا یہ رنگ بھی ہوتا ہے رنگ کا مطلب یہ کہ چمڑے کے جڑیاں رتوبت ہیں رتوبت اگر وہ ظاہر کر لی جان کسی شہر چمڑا پاک ہو جانا ہے انہوں پانی دہن کی لوٹ کو نہیں جمڑا ہوں اگر کسی مردار کا چمڑا ہے اور مردار دے چمڑے نسال کے تور سورج سے سٹ کے مٹی مل کے یا سک اس طرح کوئی چیزاں مل کے یا اجکل کیمیکل ہوں نے انہوں ختم کر لی ہیں تو سکھ کے صحیح پاک جب صاف ہو گیا ہے، اس لیے وہ پاک شمار ہو گئے گا بہویں اندر پانی آپ نہیں مگایا اسی طرح نظتی ڈگ پانی دے اندر خو اندر پھر اس دے ڈول کھچ لینے دولا دولا دے ڈولوں کے قانون دستور شریعت رہ رکھے ہو اس کے مطابق لیکن بشرتے کہ اتنے پلیچت مراد پشا پخانا نہ لیا اسی طرح دھونا ملنا اسے شاید خشک ہو جانا وہ لہدا لہدا یعنی مٹی ہے زمین سک پیشاب ہوتا ہے بدبو وغیرہ ختم ہو گئی ہے پاک ہو جائے گی نماز پڑھ سکو گے خوش ہونی آن ہی آپ منگایا اسی طرح اگے فرماند باقیا مسحل ماجمے بسلا سے خرک و نار ونقلاب الائن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 جڑیاں چیزاں پانی پاک نہیں ہو سک کے ذریعے وہ بھی پاک ہو جائیں گی ایڈی متحر شا اس فقہ کی کتاب کا حوالہ ہے ایک ہور سنا دینا اشیخل اجل علامہ ابول الحسنات ابد الح لکھ نوی رحمت اللہ تعالی دی دی آپ دی کتاب نفع نف الفتی وسائل وسائل مجموعہ رسائل ال لکھنوی چھ جلد آپ کے رسالے چھپے نک رسالا یہ شامل ہے شاملے نفع نف الفتی وسائل صفحہ نمبر اٹتالی ال چوتھی پاک ستویں ستوی پاک کری شا نے اگ شمار کی اگے مثال بھی دتی تو مثالا میں تمہیں دیکھ کے مسلا سمجھا لینا مسلم ہوں گویا گویا پاک ہے جلیت بول بولو پلیت اگر گوے نو تسا اگے سٹ دیو اور سوا بن جاوے پھر پاک ہے سوا کے نہیں پخانے نو تسی چک کے دیو اگ دے اندر اور پخانے دی مطلب سوا بن جی سوا پا کے پخانہ پلید سی لیکن اگ نے کی کر چڑیا یہ بنیادی مسئلہ سمجھ والا ہے جاہل دنیا بے وقوف سمجھتے ہے کون اٹھ کے جناب مطلب ہے جہ خلاف مرضی جو چاہن قدم اٹھائی جان بے لگام قوم جو بنی کھڑی شریعت دے لگام تین منہ چی کڈ ہوں معلوم ہوا بھی اب جیڑی ہے نا خالی پاک نہیں بلکہ پاک کر چیزوں میں شامل حیران یہ مسئلہ ہوں جناب دے, دے نشین ہو گیا نا تک اگ دو تے روٹی پکان دے روٹی ہو د جگ پلیت ہوندی تو تھوڑی روٹی نہیں پلیت ہونی اگ دے, دے اتنے تک کباب پکانے ہو پورا لاہور کھانا کہ نہیں جگ پلیت ہوندی کباب سارے پلیت نہ ہوندے وہ تک کباب پلیت ہوندے نے یا پاک ہوندے ہیں پاک کیوں نے جبکہ اگ ان ساڑیا پاک کیوں نے ان کا مطلب یہ نکلیا یہاں کتابی دلائل دے نال تے دکلی دلائل دے نال دے نال کہ اگ خالی پاک نہیں بلکہ کی پاک کرنے والے شاید دوسرے پاسے جدو اخنے ہاں کہ قرآن مجید سانو ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ اس محفوظ کرنا یا اس دے اندر کوئی غلطیاں آ گئی ہیں تے اسا ہوں یہ رکھنے ہاں غلط قرآن پاک پڑھ کے لوگ گمراہ ہون گے یا غلط ترجمے ہیں یا اور کوئی فطرے کا سبب بنتا تو اسان اندر زہ کر دے تو ایسا زہ کرنا جڑا ہے اس نیت اور ارادے کیا یہ سڈے اصلاف امت چے بزرگوں تے تو ثابت ہے یا نہیں یہ ہوں مسلا دس ہے سو ذہن چ رکھو تو میں بی سی کتابوں کے حوالے دے سکنا لیکن بر وقت بخاری شریف کا حوالہ ہے کیونکہ عام استند مست ہر جگہ تے میسر ہے میں ان کتابوں دے حوالے دیا جہے میرا مطلب ہے لبھن ہی نہ جی لب جان تو تسی پڑھی نہ سکو تو فائدہ ہی کون حوالے دوالہ دینا چاہید ہے جہاں عام ہوئے ہر کسی میسر ہو سکے بازار میرا مطلب ہے اردو بخاری شریفہ مل جاندی فضائل کتاب فضائل یعنی باب فضائل القرآن اندر بخاری شریف اندر یہ واقعہ لکھے میں جناب نو سنانا اس تفصیلا سنانا تاکہ اصل حقیقت اس واقعے بھی تے سامنے آ جائے توجہ بولو سبحان اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر درمان کہ حضرت حزیفا بن یمان حزیفا بن یمان رضی اللہ تعالی تعالیٰ بھی صحابی رسول نے اور جڑی روایت کر رہے ہیں وہ بھی صحابی رسول نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حزیفا بن یمان آپ ارمی اور ادر بیجان علاقوں میں عراقی لوگ اس لیے جہاد فرما رہا تھا تو حضرت حزیف بن یمان رضی اللہ تعالی جہاد حضرت عثمان غنی کول آئے اسلے دورے خلافت حضرت عثمان غنی مدینہ شریف آئے فافلہ حزیفت کا اختلاف حضرت حزیفر کمر لغت کے اختلاف دی وجہ دکان کا پی گیا سی اختلاف کن بڑی عرب شریف عرب شریف جڑا ہے نا علاقہ عرب دا اس دے اندر زبان اگرچہ عربی ہے ساری لیکن جس طرح سڈے پنجاب دے اندر زبان پنجابی لیکن پنجابی دے لہجے اور الفاظ سہ مختلف نے اگرچہ مانے ایک جا بن دے نے لیکن پھر بھی لہجے دے الفاظ دے اس دے اندر سہ اختلاف ہے اسے طرح عرب دی زبان تے عرب ہی ہے لیکن قبیلے تے علاقیاں دے اختلاف دے کے لہجے اور جناب جی الفاظ دے اندر تھوڑا بہتا اختلاف ہو ہے ہر میں مثال دینا ایمان نال دسو بھی دی پنجابی صرف لاہور دی ایک ہے تھی اگر لوہاری اندر جاؤ گے نا انہ کی زبان پنجابی ای جڑا ہوں اصا جی تھانے بٹھے ہاں یہ بڑا فرق ہونا اتے ریلے بول رہے لوڑ بولنا نہیں ہوں ہے وہ خاص لوڑی نے حالانکہ ہے وہ پنجابی ہے ابھی پنجابی وہ ادھر آتا پیا آن کے جدو سنتا ہے تو آتا ہے لاہور لاہور کی سننے ہیں اصل وہ ہے لاہور لاہور لاہور لاہور اسی گل تو اختلاف پی جا تک لاہور لاہور ایک بندے نہیں پتا اختلاف پی جا اسی طرح قرآن مجید آسانی پیدا کرنے کی خاطر اللہ تعالی نے نبی پاک سرکار نے فرمایا انزل قرآن على سبا احرف سات حرفا سے قرآن نادل کیا گیا ہے یعنی سات لغت وہ لغت او والی سن کہ لب و لہجے الفاظ دے اندر جی کوئی کمی تھوڑی بہتی ہوں سی اللہ تعالیٰ اس معاف کیا ٹھیک ہے کہ سب قرآنی ہے سب ٹھیک ہے ہاں جی ہوں یہ ہوا بھائی ایک علاقے والے بندے قرآن مجید اپنی لغت آ پڑ کے دوسرے قبیلے علاقے جدو گئے نا اگلے اپنے پڑیا پیچھوں سنتے گئے جناب مطلب اتے لڑائی تو تیار ہو گئے نا تو سر قرآن پتا یہ ہے نہیں مطلب ایسے دیہی قسم کے لوگ کہ جانا وہ علم نہیں کہ باقی آدیس مبارک کے اندر سارا جائز رکھے گیا آپس گیا گتلا تک نوبت آ گئی حضرت سیدنا حدیف بن یمان رضی اللہ تعالی کیفیت ویکھی دی حضرت اسمان کو آپ نے فرمایا یا میر مو منی ادرک ہاض ہل امت قبلائیل اختلاف نسارا ان آ فرمایا حضرت عثمان نو امیر المومنین مہربانی کرو اس امت اس امت نو بچا لو یہود نصارہ دے اختلاف حیثن ان دے اختلاف خدا دی کتاب نہ کر بیٹھے تو, کرن تو پہلو پہلو تو تصاوا لو کوئی دا داوا سوچو حضرت سیدنا عثمان نے غنی ردی اللہ تعالا لو جدو یہ سورت حال سنی تو کیونکہ ایسے اختلافات اور فتنے جٹھ تو انہوں دے مقامل دا جڑا حق ہے وہ سب تو وا جا فرد عائد ہوں وہ ہاکم سے ہوں وہ حاکم بڑا ہی لین ہوں جڑا عوام الناس دے انج دے مسائل اور اختلافات جڑے ہیں نکامل کی بجائے پیدا کی رکھے حضرت سیدنا نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام المؤمنین ہفسہ رضی اللہ تعالی جہ فاروق عظم دے مطلب حیثن دختر محترمہ اور اساد پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زوج محترمہ اور سڈیا لگیا ماوا وال نے پیغام بھیجیا کہ ارسلی ا ننسخ سا خواف مساحف کہ تصا اس طرح کرو جانے مجید چبی قرآن مجید جہے نسخے تے کول ہیں وہ سڈے وال روانہ کرو اصل لکھ کے واپس تنہوں گھر دیا گے سی ہفسہ پا کے لیا تو اس مان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف وہ گل دیتے حضرت اسمانے غنی پاک میں حضرت زید بن ثابت صحابی رسول کاتب وی حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت سعید بن آس حضرت عبد بن حارث بن ہیشام ان حضرات حکم فرمایا کہ ترساں قرآن مجید جڑے ہیں نا وہ لکھو اس دے دے مطلب قرانی شکل دے اندر یک جا انہاں لکھو تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے تین قریشی بندے نو فرمایا کہ جدوں تسا کرو نا اختلاف بھئی آ لفظ اج نہیں تے تے انج تنج وقت تصیں ابن سابت یعنی تین سن قویشی اپنے سابت نالا ہو جاوے اختلاف کہ تسا لکھنا کشیا زبان والا قرآن یعنی مدینے والے بھی عربی میں مکہ والے بھی لیکن وہ لمبو لہجے الفاظ کا جڑا تھوڑا ہیر پیڑ پہ اختلاف ہے بھائی اس مکان ہے تو ایسا اج مکا ہے کہ جدو اختلاف کرو زائد مجھے سابت آخر این جسا آخو اجے لفظ ایتھے این پڑھنا ہے تو وہ آخر پڑھنا ہے ایے تُسا اختلاف ان مکنا ہے کہ فقت بو ہو بے لسان قرش نما نازالا بے لسان ہم تسا پھر دی لغت دی مطابق دے مطابق لکھنا ہے زبان کیوں جو قرآن قرشیاں دی زبان دے مطابق اترا کیونکہ نبی پاک قریشی اللہ اللہ بولوان اللہ اللہ اللہ جناب جی انا چار شہابہ کرام نے قرآن مجید نوں دوسری شکل پہلی تو بدل کے دجی شکل چ لا یعنی پہلی شکل سی نبی پاک دے دور والی اس شکل تو حضرت سدھی اکبر نے بدل کے کتابی شکل چلتا کٹھا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر لغت قریش ایک قرشیا دی زبان تے تکا کیا مطلب اے تیسری شکل ہے قرآن مجید دی. پہلی نبی پال دے زمانے والی دوسری حضرت صدیق اکبر دے دور والی تیسری حدرت عثمان غنی دے دمانہ اکدی گھر لے کے اے لکھ کے تے نسخے جڑے سن پھر اما افساد کول جائے آئے سن او پھر واپس آپ نے انہوں نے گل دیتے اور اے لکھا کے جڑے جڑے اے لکھایا آپ نے اے لکھوا کے تے حضرت نے کوئی تقریباً پانچ یا سات نسخے او پھر باہر دے ملکہ نال نال ملکوں جب مرکزی علاقے آئے سن اسلام کے ابے آپ نے ایک ایک نسخہ قرآن مجید دا روانہ فرما چڈیا پانچ سن یا سات سن جن بھی سن باہر صورت آپ نے روانہ کر دیتے ہوں اگلی گل سمجھ و آمارا بیما سوا ہو منل قرآن جڑے باقی دے نسخے اور دوسرے اور جڑے دوسری لگتا نسخے پرانے مجید موجود سارے علاقے میں سے پانچ سن سات سن دس سن یا سو سن جن بھی سن حضرت عثمان غنی پاک نے او منگا کے کٹھے کر کے تے انہ نو ارگ لگا کے تے شہید کیتا سمجھ نہیں فرمایا نسخا پھیلا دیتا ہوں اتے ایک روایت الفاظ یہ چلا دیا گئے دوسری چین انکا فاڑ دیتے گئے کوئی بھی لفظ ہوا باوے سال کا مقصد سی ذہ کرنا کہ اے ہوں اس حالت نہ روے اچھا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 ممبر دے درمیان علی جڑی تھا ہے نا بھئی اتھے دفن کیتے گئے ان دے متعلق محدثین کرام نے لکھیا ہے بھئی اے جڑا دفن انہا کیتا سی نا اے نہیں بھی ثابت قرآن پاک انہا دفن کر شڑیا سی نا پھاڑ کے پھر انہا نو جناب جلا شہید کر کے ان دی راک مبارک جڑی سی او پھر اتھے دفن کر دٹی گئی سمجھ نہیں آئی گل کی گل ہوں جاہل بے وقوف بد بخت صحابہ دشمن شیعہ لوگ وہ حضرت اسمان گنی زبان دراوی کر ہیں ویخو جی انہیں قرآن جلا چڑیا قرآن سا انہیں جلا چھڑے بدیا نپلو جہ صاحب کرام اور اسلام دے دشمن ہیں وہ زبان درازی کرتے حضرت سیدنا مولا علی مشکل اللہ تعالی عنہ نو اس وقت دے صحابہ کرام دے بعض دشمن عناصر جہے ہیں تھے لوگ انہ دی ان دی زبان درازی دے کئی الفاظ جہاں پہنچے مولا علی نو کہ حضرت عثمان دے بارے لوگ پہن کے نا قرآن جلائے تو توہین کی شہید کی حرسمان بد بخت ایک گل رکھی ہوئی کام مولا علی مشکل کشار اللہ تعالی علو سرکار نے فرمایا میں فتح الباری شرح بخاری شریف دے وچوں جناب نو اے, اے الفاظ سنانا پیاوا کہ مولا علی نے فرمایا لا تقولو لعثمان فی المصاحف لاسمان مولا علی نے فرمایا او عثمان دے قرآن پاک شہید کار کرن دے بارے کوئی گل نہ کریا جے سوائے خیر تو کی مطلب کم کیتا ہے کیا نبی پاک نے شریعت کے مطابق کیتا ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ انج گل میں ستاب جناب سنا سکنا ہم دت الکاری شرا بخاری کتاب المصاحف محدث ابن ابی داؤد یعنی ابو داؤد شریف جی حدیث دی کتاب مشہور ہے اس کے لکھن والے امام ابو داؤد سجستانی جڑے ہیں اے انہوں نے پتر دی کتاب ہے فرزند ارجمن ابن ابی داؤد نام سے مشہور نے کتاب المصاحف صرف پرانے مجید دے احکام مسائل متعلق دو جلد کتاب ہے اس دے اندر بھی تفصیل نے گل لکھی ہوئی ہے اور مولاش کشار فرمانے والی شان کے اسمان دارے کچھ نہ آخیا جے قرآن شہید کرن دے متعلق کیونکہ اگر عثمان دی جگہ تے میں ہوں تو میں اہم کام کرتا جڑا تو اسمان کیا ہون او اصل مقصد کی سرگر اس ماں گی مقصد سی امت نو اختلاف تو قتل و غارت تو بچانا کہ اگر آپ نخے فرماس رہے او گل فیلنی دی, پھل دی تک پھیل جانی سی کسے کسے نسخے تو پڑھنا سی کسے کسے نسخے تو پڑھنا سی آخر قتل و غارت لڑائیاں نوبتا سن پھر بندے کافر بھی ہو جانے سن ایک, ایک نسخے والے آخنا سی وہ قرآن, تے سی, قرآن, تے قرآن غلط ہے تو انہیں اے سران غلط ہے تو قرآن گلت آخر بےمان ہونے سن ہوں ایک ایمان بچا سی دجی جان بچا سی مسلمانوں نے اور کیونکہ قرآن مجید شہید کرنا شرعی ضرورت دے تحت سی حضرت اسمان گنید باقی صحابہ کرام جہے ان رل کے کام کرنے والے سن اور حضرت مولا علی مشکل کشا نے اس دی تائید فرمائی ان سارا اے عمل شریعت مصطفیٰ دے مطابق ہویا یہ سمجھا گے انہوں نے قرآن کا کیتا کی بے ادبی نہیں کیتی کی سگوں ادب کیا کوئی نا ذرا زور نال بولو سبحان اللہ ہوں اتوں یہ پتا لگ گیا نا برعی ضرورت کے تحت قرآن مجید شہید کرنا جڑا ہے اس نے ادبی شمار نہیں کر سکتے یہ ہوں ذہن آ گیا نا بن گیا سڈا کہ او ہر حال فتوا لا دیا کہ قرآن جلاونا ہر حالت گستاخی ہے حال نکل آیا کہ جتھے قرآن مجید شہید کرنا کہال ہے وہ فتنیا تو بچا والا کام جڑا حضرت سیدنا عثمان اسمانے رضی اللہ تعالی نے کیتا کہ لکان کا ایمان بچانا بھی مقصود سی تے جان بچانی بھی ہوں اتے ضائع کرنا قرآن مجید نسخہ یہ ادب سی یہ شریت سی اور اتوں او یہ ہوں سڈے واسطے شریعت کا مسلا بن گیا کیونکہ نبی پاگ نے فرمایا کہ تصا میری سنت نازم پکڑو اور میرے خولافا کی سنت نازم پکڑو اگر بد مذہب کے قرآن پاک ہے لکھے ہوئے ترجمے گلت لکھے نبی پاگ کی گستاخی دیا کتابیں لکھیا قرآن بھی لکھے ادیس بھی لکھی لیکن نبی پاک دے بارے یا اللہ تعالی دے بارے یا اس تے پاک مقدس لوکاں دے بارے غلط گلہ لکھی ہوئی ہیں اگر اساں اللہ تعالی توفیق دیندا ہے تے انہ نوں دے اوپر قبضے دا موقع مل جاندے ہے اساں انہاں نوں نپ کے تے شہید کر کے تے جناب دفن کر مسلمہ دے تاکہ مسلمانی تو جین مطلب اے تے اے توہین تو بچ جائے اور کوئی کتابوں تو گمراہ بئیمان نہ بن جائے اگر ایسا کام اگر کیتا جاوے گا تے وہ بھی نبی پاگ دے صحابہ آدمی سنت کے مطابق شریعت دے مطابق ہوے گا خلاف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 ڑ کے پھر شہید کر کے سو دبا جائز ہوئی بلکہ جائز کی اس لیے فرد ہوا ساب سے فرد سی فرضت فتنے تو بچا کم کرو انہیں ایک فرد ادا کیا یہ نہ سمجھا جی خالی جائز کام کیا فرد ادا کیا اس دے نال ایک دوسرا مسئلہ کہ جتھے جلاو دی شہید کرن دی ضرورت ہے تے اتے جلاونا این سواب اور درست ہونا ہے قرآن پاک یا اللہ تعالیٰ دے مبارک نام دے اتنے گلازت اور پلیتی لگ جاندی توجہ کیا لگ جاتی ماد جیویں گٹر قرآن پاک کھڑتے نے سڈے وسیم صاحب درویش بیلی نے اپنے عزیز نے انہاں نے گھٹنا دے کے قرآن پاک چند دن پہلے کھڈے یعنی بے ایمان دنیا سے ہو گئی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ آندر وگدا پانی پلیتی پاکی کا پتا کو نہیں کے چوکے چٹ دیں گندے نالے چو چار توڑے اے تو میں آخر جا کے سارے حوالے پیش کرماندار دسو میں ہر سٹانے حوالے کرانے پا کٹ لے اتازت لگی ایمان دسو کیا اسی طرح دفنا دئیے تھرڈا زمیر کیا آخر جی اس طرح دفنا دئیے تو اصل ہمیشہ واستے بے ادب سے گستاخ بن گئے نا وہ کہا اسلام کا یہ فتوا کفا کی کہ ایسی سورت چبکہ اس کی پلیپی نہیں جی رچی پی ہے تو ہوں سوائے جلاو تو شہید کرو چار ہی نہیں لہذا ان شہد کرو جلاؤ کہ جیڑی اگ گوہے تے گوبر جیسی شاید پخانے جیسی پلیتی نے سار کے سوا کر کے پاک کر دیئے اس پلیتی پاک کر دے گی جب وہ پاک ہو جائے گا تو قرآن مجید دی وہ سوا کی بے ادبی ہوں نہیں ہوے گی وہ ادب ہو جائے گا اور وہ او محفوظ ہو جائے گا ہمیشہ سمجھ نہیں آئی گل کی حل اس دو تے حوالے تے کافی سارے نے کتاباں در چن میں تحفت ال محتاج بے شرخل منہاج امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی دس جلدانی کتاب اس اسے حائشی عہن دو شیخ شروانی دا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 اس نو جلا دینا شہید کر دینا یہ بالکل درست اور صحیح بلکہ ضروری ہونا توجہ نہیں فرمائی نے یہ دیصورت نکل آئی جلاو دی پہلی وہ شری ضرورت ہو دوسری کہ قرآن مجید نو نجاست اور پلیتی لگ گئی ہے اس ہمیشہ تو بے ادبی گستاخی تو جلا بچاو جلاوی دوسری صورت گئی تیسری صورت اے ہوں اتفاقی نہیں توجہ یہ صورت جہی بیان پہ کرنا اختلافی ہے کہ قابل انتفاق نہیں رہا پرانا ہو گیا پلیتی بھی نہیں لگی کوئی ہومر بھی نہیں چڑی بوسی کا پرانا ہو گیا جلا کے تے دفن کر دو یہ کہنا کنا بزرگوں کا مذہب ہے کہ جائز ہے اور وہ کردے بھی ہوں سن کردے بھی ہوں سن کہ اے, اے صرف ہوں جو ہو گیا پرانا ہو گیا بسم اللہ شریف لکھی اللہ تعالیٰ دا نام مبارک لکھی ہے بوسی پر قابل انتفا نہیں رہا وہ کاغذ لے کے انہوں نے جلا کے شہید کر کے کڈا کھو کے راکوں کی جی سواہ ہے وہ محفوظ کر لی جائے یہ کن کنہ لوگوں کا مذہب ہے اے حضرت جی ایک محدس سے امام ہوئے نے تابعین دے اندر جہاں دا نام مبارک سی امام تاؤس یہاں پنجا پچاس سابام زیارت کیتی کی تابعین آتے ہیں جہاں صحابہ کرام دیکھ والا ہوگا ایک صابی نہیں خالی 50 صحابہ کرام کی زیارت فرمائیے اور یہ گل کہ کرام کی زیارت کی یہ گل امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی دے الفہاوی للفتاوی الفتاوی اندر ایک رسالہ تنو فریا بے اظہار ماکان خفی اس رسالے کے اندر امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی لکھا نے صحابہ کرام دی زیارت نال پنج ہاب صحابہ کرام دی جڑی بندہ زیادت کرنے والا ہو سکتی علم اوی ہوا عمل اوی ہوا کشیا صاحب ہے کرام کا یہ کر دے ہوں سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم تے سے لکھے یا آپ اللہ تعالیٰ دے دیگر نام مبارک لکھ خط ہونے یا اس طرح دے آپ دے جڑے کاغذ مبارک جمع ہو جانے وہ آپ سرکار نے شہید کر کے اور شہید کر کے پھر آپ نے راک انہوں دی دفنا دنی اور آپ نے فرمانا کہ فرمانا جے فرما جیویں اگیں پانی پانی وی اللہ دی مخلوق اگ وی اللہ دی مخلوق کیا مطلب جے میں پانی پاک کرنے والا ایویں اگ بھی پاک آب آب آب آب کری شاپ یہ لیا گا اس نیت جلا لینا جڑا ہے وہ کوئی بے ادبی نہیں آپ یہ کہہ کے شہید کر کے دفنا چھو دسن امام اے حوالے سنو کہ وہ کہڑی کیڑی کتابیں لکھا کتاب المصاحف محدث ابن ابی ابھی دی جلد نمبر دوسری صفحہ نمبر چھ سو پینسٹھ دار البشائر السلام ارب دی چھپی اس انوان کھڑا ہے ہر قل مصحف از تگن یا ان ہو. جب ضرورت نہ رہے قرآن مجید بوسیدا یعنی ہو گیا ہے تو اس نو شہید کرنا تے جلانا اس دے بارے لکھیا کھڑا ہے حدنا عبد الله حدثنا خنا عبد الله بن محمد بن نعمان حدثنا مسدد حدثنا المعتمر الحتمر حد عن عن معمر، عن ابن عن انه لم يكن ان عبد ال رزاق ان محمر ان تاؤس ان ابی ہے لم یون یرا باسن یوہر کل کتب وقال کال الماء والنار خلقان من خلق خل قلعہ اس جا محقق ہے تحقیق کی کرنے والا اس لکھا اسناد صحیحن ہو اس کی سند بالکل صحیح ہے کہ حضرت تاؤس قرآن پاک اور کتاب وہ سیدھا ہو جائے تو اس محفوظ کریت نال شہید کرج نہیں سن سمجھتے اور فرمے سن پانی اور آگ دونوں اللہ کی مخلوق میں سے مخلوق ہیں دوسرا تفسیر کرتبی امام ابو عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جلد نمبر پہلی مقدمہ جڑا آپ نے لکھیا اس لکھ دیں سفا نمبر چالیس العلمیہ بیروت کی جی چھپی ہے اس مدد نہ پیا گل جڑی وہ روایت اتے آئی ہے روا صحفہ صحف اتحلو باہر لفظ اتنے سفدا ہے رحیم جلا چڈتے سن حضرت ساؤسر جس کے کاغلوں جس کے کو رسالے خطوط جمع ہو جاتے سن جر بسم اللہ عر رحمان رحیم لکھا ہوں اور یاد رکھنا میری گل قرآن مزید کی ایک آیت کا ادب بھی اوئی ہے یہ نہ سمجھا رہے؟ بسم اللہ شریف کا ادب گاٹ نوز بلا امردال مطلب ایڈی ہے کم, کم شان رکھنے والی انہ ادب گاٹ ہے تو باقی قرآن ادب بد ہے نہ وہ بھی کلام ہے خدا وہ بھی کلام ہے خدا بلکہ اللہ تعالی دے مبارک نام اور قرآن مجید دا برابر ادب صرف آسانی اثان، اللہ تعالیٰ کرم کیتا ہے. قرآن مجید نو پلیتی کی حالت پڑھن دی اجازت نہیں لیکن اجازت دی دی. کہ تاکہ آسانی ہوکر کے اندر یہ مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ دا نام باقی قرآن شان نا نا نہ نا نا نا. سارے قرآن عزت ملی اس واسطے کہ اللہ کا قرآن یار قرآن مجید دا جو ادب ہے اس وجہ نال ہے نا کہ اللہ دا کلام ہے جس دا کلام ہون دی وجہ نال ادب پہ کرنے اسے مبارک مبارکزاد دا نام جڑا ہے اس کا ادب گھٹ ہو سکان گھٹ گی سمجھ آ رہی نال بولو ذرا سبحان اللہ تو فرمایا وہ جلا دے سن اگے ہوں ہوایت ایک لکھی ہے حضرت بن زبیر بہت بڑے فکی گزرن امام گزرن ہاں جی ہارا کا بن زبیر کو تو با فکن کانت ان یوم الحرہ جدوں یزید دی فوج نے مدینے والے چڑھائی کیتی سی نا حملہ کیتا سی کیا بے ادبی سی ان دن حضرت اروا بن زبیر نے فکا دیا کتاباں کو آیات بھی سن آدیف مبارک بھی سن اللہ تعالی دبارک بھی سن ویسے بھی الم فرد انہوں نے کون سن آپ نے وہ شہید کر دیتی سن سمجھ آ رہی ہیں ہوں امام جہ خود کرتبی تفسیر والے گل دیاں لکھ کے تو آپ فرما نے کالو من ہر راہ اولا بسکواب اکھے جڑے بندے قرآن مجید اس ضرورت کے تحت کہ وہ سیدھا جو ہو گیا شہید کر کے رات محفوظ کر لو اس اخی رات کے نیت نال جیڑے لوگ شہید کرتے نا یہ شہید کرنا فرمایا درست یہ ہوئی زیادہ صحیح یہ فرمایا مان اگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالا حوالہ دیتا جا پہلو میں وہ فرماتے ہیں جائز المام تحریری اللہ تی عل قرآن اجتحاد الاکا کہ جب ہاکم اسلام جہم اسلام تاکرالے نے گل نہیں کرتا حاکم اسلام جڑے ہیں فرمایا جب ان کا اجتہاد وہ فیصلہ کرے کہ اتنے ہوں ضرورت ہے کہ مثلا مثال کے طور پر میں بد مذہب لوگوں کی توہین والیا کتاباں مسلم کسی کتاب نے لکھیا کھڑا ہے کہ شیطان کا علم نبی پاک دے علم تو زیادہ ہے یہ دیوبندیاں دی کتاب ہے ایک براہی نے کاتیاؤس لکھیا ہے ان حق بنتا ہے کہ یہ جی کتاب ہوئی نا میں مثال دے نا جس بندے دے پیو نال لکھی ہوے کاغذ سے یہ کوشش ہو کہ میں میں پاڑ دیا لکھی تو نہ رہے نا ایمان رسوئی لگ نہیں یہ کوشش ہوئے کہ میں کاغذ جلا دیا تاکہ میری والد دی گستاخی اور بے ختم ہو جائے سفید ہستی تو مٹ جائے جیتے اللہ رسول دی تو لکھی ہوگی وہ کتابہ چل چلتی نا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 تو حوالے سنا دیتے یعنی باقی کا مطلب ہے سڈے آئی تو علاوہ ہنفی امام جہے ساڈے ہیں یہ انہیں سیدنا ابراہیم نخی اللہ تعالیٰ ہو سدنا ابراہیم نخی اللہ تعالیٰ نو یہ تاب سن حضرت عبد اللہ نے مسرو دگرد سن حضرت عبداللہ ابن مسول صحابی رسول نے جلیل القدر حضرت ابراہیم نقیر اللہ تعالیٰ نو آپ تاب نے اور آپ شاگرد ہیں حضرت حماد حضرت حماد د شاگرد ہیں سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو ساری فقہ جڑی آئی ہے حنفی یہ آئیے حضرت امام آزم ابو حنیفہ تو حضرت امام محماد تو حضرت امام محماد ابراہیم نقوی تو حضرت ابراہیم نخی جڑے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعد تو حضرت عبداللہ ابن مسود رسول کریم تو، رسول کریم جبریل تو جبریل امین رب العالمین اللہ سمجھ آ گئی نہیں کون سمجھ آ رہی نہ سجنوں توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں حضرت ابراہیم نخیر رضی اللہ تعالی حوالے کتاب المصاحف تفسیر قرطبی امدت القاری وغیرہ ان کتابوں کے اندر لکھے آئے کہ آپ پسند نہیں کرتے تھے اور آپ یہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک وہ سیدھا ہو جان اللہ تعالیٰ دے نام مبارک بہ سید والے کاغذ بہ سیدھا ہو جان دھو دینا چاہیے ہوں دھو کا حکم انہیں کیوں دسلے ہو سن کچیا سیائی چھاپے نہیں فنوتے جب دھواں گے سیائی اتر جائے گی کاغذ خالی رہ جنا اس کا جلا چڈو جو مرضی کرواج نہیں فرمائی نے وہ سمجھتے سن میں ادب زیادہ اس شہر سمجھنا بھائی یہ اس طرح کیا جائے گل یاد رکھنا کہ جیڑی ضرورت حضرت عثمان اسمانے گنی دام او اور جب پلیتی لگ جاوے اس تو علاوہ یہ گل کر رہے ہیں کیونکہ او دو ہی وہ دونیں گلیں اتفاقی نے توجہ نہیں فرمائی جے وہ پھر خلاف سمجھے عام حالات دے اندر یہ گل پہ کر فقہ ہنفی جہی ہے نا اس دیاں استابی یہ ہوئی لکھیا ہے حضرت ابراہیم نخعی والی گل ہوں وہ سناجوانفی بڑی وڈی کتاب اصول جنفی دیا چھ اصول دیاں کتاباں شمار ہوں اصول دا کتب اصول یہاں آتے ہاں جی یہاں تو پھر ساری باقی کی فکا چلتی امام محمد سرکار جڑے امام اعظم ابو حنیفا کے شاگرد اے یہ دی اس کتاب ہے سیار کبی کتاب اس سیار ال کبھی کتاب سیاد ال دی شرح لکھیے امام شمس الما سر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے مرد خدا نے مبسوط شرح لکھیے امام دی شرح امام محمد دی کتاب مبسوط دی جنہ شرح لکھیے خود اندر بیٹھ کے جڑی اس وقت چوی جلدوں دے اندر موجود ہے چوی جلد آپ آپ قید قید ہو گئے سن قید اور ہا کے میں وقت قید دیتی سی نو دے اندر آپ دے شاگرد جڑے سن دے آس پاس بیٹھ رہے سن قلم دواتاں کاغذ لے کے اور آپ تھلے بیٹھ کے پوری کتاب امام محمد کی شرح چویئیں جلدا چ نے زبانی لکھا چھٹی ہے میرے خیال اس لیے ہوں کون دنیا چھوٹے ہے کوئی انگلش لکھن والا بھی این دا نہیں مل سکتا کہ جڑا میں آگلش دی کتاب زبانی لکھوا چڈا چوی دلدان دی کتاب اور جو مسائل بیان فرما لکھوا چڈن انفی والے شریعت دے مطابق ہوں اس کتاب دا جناب حصہ بنتا پیا تیسرا جلد نمبر بندی پئی ہے دوسری تے صفحہ نمبر ہے ایک سو اکتالی سدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار پہ فرماند کہ اصاب المسلمون غنائم جب مسلمان مال غنیمت کافران کا لیند قبض کرتے ہیں فکان فیحا مساحف اس مسحف ہے لکھی کتاب ہے ہوں یہ معلوم نہیں کہ اسرت لکھی ہے یا انجیلے یا زبور ہے یا کوفرے کی لکھی ہے پتہ نہیں تو حاکم کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ مشرقہ ویچے ہو سکتا ہے مخافت آئیے دلو بے اسے گمراہ کر اے اے سبب بن جائے تو فرار کوئی رخصت نہیں اسی طرح مسلمان نو بھی نہ ویچے اسی طرح او جناب گانیم جہے رہت پاؤن والے ان بھی نہنڈے اور اے مناسب نہیں کہ او جلا چڈے مناسب جلاونا بھی اس کا نہیں لیکن اس ویے اگر فن کان والے وار کا کیما اگر ورکے کی قیمت ہومتی تو کتاب پانی نال مٹا چڈے اور ورکے جہے ہیں وہ مالک نیمت جنا دا بنے گا ان کے حصے دے چڈے اگر ورکے دی قیمت نہیں تو بہ جا یقین اچھا کیمت اگر ورکے دی قیمت نہیں تو فل یگ سل وارا کا تن پھر پانی نال ولکے نوے ہتا یدہ بل کتاب لکھا مٹ جائے ثم یوہرے بعد باد ادال کابا پھر ان جلا چڈے او تو مٹا کے لفظ پھر جلا چڈے استیا سمس اللہ اما سرخسی نے کہ مکرو ہے یعنی تحریمہ اللہ تعالی دے نام مبارک ہونا شہید چکرے یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ مناسب نہیں فرمایا مناسب خڈا کھود کے, کے. جس طرح مردے نفنا بغلی بنائی دی لہد بنائی دی اس طرح لہد بنا کے تھلے کو کپڑا بچھا کے تے رکھ کے پھر جناب پھٹے یا جائن جی کچھ رکھی جاوے جس نال مٹی اس دے پوے اس ادب دفن کیتا جاوے یہ سارے ادب پہ دستے ہیں لیکن اے کسی نے لکھیا کہ اگر محفوظ کرن دی نیت نال کوئی شہید چا کر کافر مرتن ہو جانا کیس کرو تو ادر کر دیو اے پوری فکا اسلامی اندر کوئی مائی دلال نہیں میری گل نہیں سمجھے میں جتنے تک میں جتوں تک اس گل کا تعلق ہے کہ نالیاں سٹنا گندگی سٹنا بے ادبی والی تھان تے سٹنا چل اللہ رسول دے نام رولنا اے چٹا کو کفرے اس کسی کا نہیں وہ مرتا دائن کردہ دا پیا بھاوے اس دی نیت کچھ ہی جی ہو مسل پتا کس کاغذ اللہ رسول دا نام لکھیا ہے لیکن اس دن پکوڑے دے کے پکوڑے بن کے, کے دے رہا کیونکہ ہر توہین دا پہلو ہے وے یہ دا مطلب یہ دل لے اللہ رسول کی قدر کو نہیں قدر ہوتی تو بان پکوڑے بن کے دینا پکوڑے چھپا ہے پیا یعنی پکوڑیا گند نہ لگے اللہ رسول نام پکوڑ گند نا لگ جائے سٹن والا توہین کر چاہ نہیں چکتا نہیں کوئی اہمی اثری دینا نہیں سمجھنا چاول آئی شاید ہے کہ نہیں یہ چکا میں جی آم اجکل اے لانت پھیل گئی دنیا ہے دنیا چخبارات تے ترجمے اندن احادیث سے مبارک ہوں کابا شریف تصویر آن مدینہ منورا دیا تصویر آدی مقدس تحریر وچ مسائل دینی لکھے ہوتے کئی اللہ رسول دا نام مبارک ہوں اور پھر ان جدو چھپتے ہیں وہ بھی بے ادب کر کے سٹ د جوں ونڈی نے اتوں وہ بھی بے ادب کر کے سٹ د جو ویچ دن بے ادب کر کے سٹ دین جدو پھر اگو استعمال کرتے ہیں یہ بھی بے ادب کر کے تھلے سٹ دیں ایسا عمل کرنے والے تو یقینا کافر ہیں دے رہفر چسے آلم کا اختلاف نہیں کام سارا کفر ہے ترین ہے جی نہیں چکتے جھاڑو دا پھر ہاں جی اگو کوئی بندہ آتا یار یہ چکرنا تو اگو آدھا لسور چھاپن والا ساڈا کی ہے یہ خود کفرتا کرتا ہے یعنی یہ لمبتی سمجھتا ہے بھی پچھلے کا کسور ہے جا جھاڑو دہا پھر میرا کوئی کسور نہیں میں جھاڑو والے میلی جا تند سمجھی اے ہو جائے فیل تو ہو جائے فیل کفر دے اندر کرفر کسی عالم دا شک یعنی اختلاف ہی نہیں تو شک ہی نہیں لیکن محفوظ کریت نوسیدا بھاوے پرانے پاک ہوئے حدیث پاک ہوے اللہ حسول دے نام مبارک ہو جڑا جلانا پیا اسے جلاو کفر سمجھنا مرتد ہونے سمجھنا اور اگلے دے دن کیس کر کے انہوں ساری زندگی واسطے اندر فٹ دینا یہ کسے امام دی فقہ دے اندر نہیں لکھیا اگر کوئی مائی دلال وا چے میں زبان وٹا دینا میرا سر وٹ کے کتیا کے درد دے جائے او جی لکھا اور فقہ لکھا تو ردت اور اس صورت سورت لکھا جب کوئی بندہ توہین نیت نال چٹتا ہے قرآن پاک نو نئے اگ خالی کھالی کیوں توہین نیت پانی چٹے گا تب بھی کافی اور مسجد پاک کھانا خدا ہے کہ نہیں یار پاک گھر بھی خدا آنا اگر کوئی قرآن مجید نو فکن کا تخسیصر خوشبو لگی گلاب دے فل پین اگر کوئی بندہ قرآن مجید بما کے سٹ دیکھنے والا واقعی محسوس کر دا ہے کہ اے توہین اس دے دل دے اندر یہ تگر اسوہین ہوتی دل دردر رکھتا آرام دما کے سٹتا پیا وہ دما کے فلان کی سیچ دٹنا بھی کپڑ ہے سمجھ نہیں لگی یار ہوں نالیاں گیا تھا دے اتے تے آم منا دے حساب تے سے ٹرکاں دے حساب تے، رول دے پھر دے لیکن لانت جڑا کفر ہے وہ ہو رہا ہے گل سمجھا گئے جڑا کفر ہے وہ قوم دے سامنے ہو رہا ہے، پولیس حتھا نال کرا رہی حکومت حتھا نال کرا رہی یارو ایڈی لانتی حکومت ایڈے لانتی حکمران کہ مسٹر جناح یہ جڑا خنزیری آزم سی اس خسرے خنزیری آلم یہودیاں دا خاص ایجنٹ ہو کے مسلمانوں فریب کر کے تینا نو ہمیشہ واسطے انگریزاں دا غلام بنا کے ٹر گیا ہے تینا نو اقوام متحدہ کے چارٹر دا پابند کر کے ٹر گیا ہے اس مردود دی رپئی دے ہوں فوٹو تسی لکیر مار فوٹو تے پورے ملک دے اندر وہ روپیہ نہیں چل سکتا یہ سچی جی بولے جی کوٹ یا کچہری تھانے تھا دفتر جناحرے فوٹو لگی کھڑی اگر کسے لاہ کے تھلے کا سٹی کی بن کیس چل جائے گا اور ملازم رہ سکے گا اگر وہ ملازم ہے تو کیا ملازم رہ سکے گا لاکھ لانت میں کیوں نہ خسرہ کیوں انسرا سوار دے سو دچیا گالا نہ کدا جنہ دی نگاہ اللہ رسول لالو اس خسرے دی, عزت واد دے اور خسرے دی عزت کیا خسرے دی فوٹو دی خسرا تو کتنے رہا وہ فوٹو دی عزت واپ دے رب رسول لو حالانکہ فوٹو نبی کی شریت حرام ہے تے فوٹو تعظیم برابر ہے فوٹو جس دی تعظیم حرام ہے اگر اس دی کوئی توہین کرے وہ مجرم کیا گورمنٹ اور حکومت اور سارے سورا دے سامنے روزانہ نہیں اخبار چھپ دے؟ کیا اتے لکھن رہی میں لکھنؤ نام لکھن پورے ملک نگرانی کے اندر اخبار چلتے قانون بڑا ہی کھڑے نے تو اللہ رسول دی تو کر تنا کیوں مسلمان شمار کر سکنا مسٹر جناح کی تصویر کجا مسٹر جناح جیسے مستفا در نہیں پہنچ سکتے آکا انعام دار درد کتے دا پشا بھی انہوں چنگا شیخ سادی شرازی جیسے فرماندن اللہ سے ولی یک جان چکند سادی مسکی کے دو سد جان سازے فدائے سگے دربان محمد فرماندن ہک جان سادی اپنی کی کرے سادی دیاں دو سو جانا ہوں دو سد جان دو سو جانا ہو رسول کریم دے در دے دربان دے کتے تو قربان کر چڑا مسٹر جناح جیسی جان اس دے جیڑی استا بھی قربان نہ گا کتا بھی گلوارا نہیں کرے گا کہ میں اس غدار دے دوں قربان ہوا جس غدار نے مسلمانوں دے لکھا شہید کرا کے دھوکھا دے کے انگریز کا قانون لوا کے اتے ٹر گیا سارا یہودیت لا گیا مسلمان لگے سن کہ ایسا پاکستان بنا کے اسلام کا قانون چلا وہات سارا طے کر کے دستور ساج اسمبلی ن گیا کہ تصا ہمیشہ واسطے اگریز کے چارٹر اقوام متحدہ کا پابند رہنا ہے ہر تو قوم دھوکھے چک اس جالج پسی نکل نہیں پی سکتی جہی دھوکا کر گیا قوم دس کوئی کتا بھی پولیس قربان والا گوارا نہیں کرے گا اور مصطفیٰ دے درد دربان دے دی شان ہے جو شاید سادی جیسے ولی وہ ایک نہیں آدھے دو سو سا سای ہوتے تو, تو قربان ہو جائے بابا قوم جڑا فرضی تسا بنایا ہوا شیطان اس کی عزت رکھتے ہو اور جڑا نام رلدہ پھر دا اور سنو ہزار بارا آزمایا کہ گند دی نالی چو اسا کاغذ کڈے دے اگے عورتاں اپنے بال پخانے قرآن پاک ترجمے آلے اللہ رسول دے نام والے یہ ای اخبار جڑے آم چاہ بال ٹٹیاں صاف کر کے ہسپتال باہر کاٹ دیں روڑیاں ویکھیاں اکھان اور اتانے سر کئی اورتوں اپنے حیض لفاس سے جڑے نے کپڑے کندھ کاغذہ اخبار ولیٹ کے اڈیا لٹرین چ رکھ چڈی اکھا لنا چ رکھ سڈیاں کیا کتیاں نو لانتی سکولیاں اٹھ اٹھ دس دس جہ پاس ہوں چاہتے دن اردو تے پڑھ جائیے کیا اے اللہ رسول دے نام واسطے ان نا کو اردو نہیں پڑھی وہ سمجھ نہیں جو لگی مرو انپڑھنے دس روپئے کی خاطر پڑھے لکھے ہو لکھیا ہے پانچ روپئے کی خاطر پتہ لگ جائے پانچ لکھا سو دا پتہ لگ جہ جیت لکھے اتنے پتا نہیں لگتا کیوں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 میں اب ہی فکا کی کتاب ربد ال محتار فتح وا اندر پڑھ رہا سا فتحوا شامی دے اندر پڑھ رہا سا. سا کہ اللہ تعالی دے نام اللہ تعالی دے نام نال ابد کا لفظ جوڑ کے یا اس طرح دا غلام دا لفظ جوڑ کے عام لوگ اجمی جڑے نام رکھتے ہیں انستے نام نہیں رکھنے جائز واسطے جیو عبد اللہ عبد الرحمان آوں آ کے اکثر دی عادت ہوں دی اے عبد ہٹا لینگ اگو اللہ تعالیٰ دا نام جی نا اس بگاڑ کے لگ رحیم آخ لو ری اے میں فتوا شامی شریف چڑھ رہا سا میاں والی دا علاقہ ضلع میاں والی دا خوشاب تو پرا پراں کا علاقہ اتے ابد اگر کسی کا نام ہے تو لے آخر میں خود کن سنیا اور بڑے بڑے آلم تو سنیا ہے اس علاقے دے بڑے بڑے آلما کو سنیا کوئی دلو آخے گا کوئی کچھ فقہائے کرام نے لکھیا ہے کہ اگر تے ایسا بندہ جنوب پتہ ہی کو کی آخی جانا تے چلو کافر قرار نہیں دیا گے لیکن کافر ہے واقعی سڈے جڑے نا پنابی لوگ سالے ہیں عرب تو علاوہ دوسرے جڑے واقعی سارے نہ ہونے ہی انج د ٹو ٹی سڈے نام دے مقدس ہونے نہیں چاہیے کیونکہ بے شوری قوم آ سب نو پتا ہی کوئی نہیں کہ نام پہ بگاڑ غلام گلام امن دیا امیدو یہ بےحدا جنس جیڑی کیوں اللہ حسول دے نام اپنے نام رکھے رشید نام سدنگ شدہ شیدہ ہے کہ نہیں ہوں اور سکولی طبقہ ایک اور تبدیلی کرتا ہے وہ انگلش آآ محمد ہے محمد احمد وہ لکھ دیں گے ایم اے یعنی نو اللہ رسول دا نام مبارک گوارا ہی نہیں تو جو بدلنا ہے تو ایم اے رکھنا ہے بدل کے جو بعد ایم اے رکھنا ہے تو وہ چنگا نہیں ہے خنزیر جب جمے دا نا ہی ایم اے چ رکھو بھائی جن زندگی ساری خدا بخش نام رکھ دینے ایک پروفیسر ہے بڑا وشاور یونیورسٹی کا میرے خیال کے بی نسیم خدا بی نسیم نام ہے اپنے نام کتابیں اس کی پیر بہو سرکار دی کتابیں ترج ترجمہ اس کی, کی فارسی تو, تو نا لکھد کے بی نسیم میں بئیمانے پیر بہو بھی لانتا پاؤں ہونگے کہ شرم کرئیمان جنہ خدا رسول دے عشق میں ہونے نامر ہوں ایمان دل دسو جا خش اخوا تو سمجھتا ہے بھائی میں انگریزی طبقہ جہا وہ کی آخے گا یہ سدا جہ بند ہے لہذا میں اپنے نام لکھاں کے بھی ایمان دسو کیا اے چنگا نہیں کہ وہ جمے تے نا ہی کے بھی رکھو اور تمہیں لطیفے کی گل سنا کہ ملتان دے اندر جہی اربن ٹرانسپورٹ چل رہی ہے نا شہر شہر دے کے شہر دے نال نال قریب قریب بھی کریب ادا بھی ٹرانسپورٹ وہ خان خان برادر ہے تے خان برادر تو بھی تک ہوں جی نے خدا بخش تو کی انہیں خان برادر تو یہ نام جہا ہے نا وہ او واقعی سانو یا نام سی لو کسی کا نام عبد الرحمان ہے رحمان رحمان باللہ من رحمان اللہ تعالی کا نام عبد الرحمان آکو غرض سنگیو میں کتاب دے حوالے کے شریعت دسنا کہ نام مبارک یعنی تبدیل کر کے لوگ لکھا ہو جائے اخباراں تے لکھے ہوں اون دے نال قوم تعلیم یافتہ تعلیم یافتہ قوم بے چہل قوم لٹو قوم انگریز کی لٹو یہ ٹیا صاف کر کے سٹے حیض نفاس کا گند ساف کر کے سٹے سوے پوڑیاں بن بن کے سٹن تھلے رلتے پھر ہو لکھوڑی تعداد پیروں کے تھلے کسی نظر نہ آئے اور جدو چک کے شہید کر لگو گستاخی کی جانا چلو تھا سدو نہیں آلہ رسول پوترا تیرے سامنے گند چردا سی پیا تکو گرا نہیں کیتے پلیت شہ سی پلیتی پلیتی پیا چپ سہ اگ پاک پاک کرنا پیا مطلب یہ نکلیا کہ شیطان ایڈے منافق بن گئے گئی بدتر درجے تے پہنچ گیا کہ توہین ہی شہ او لگی پی ہے بےزتی والی تو وہ ویخ رہے ہیں نہ آپ چک رہے ہیں نہ کسی کو چکن دے رہے ہیں توجہ اور جدو چکی شہ سٹ نو کہ میں علی پور شریف بازار جا رہا تے چوڑا گند چکنے چوڑے نہیں ہوں گند جڑے چکتے یہ آ ٹرالی دے اندر گند چک کے سٹ رہے تے کاغاز ترجمہ, قرآن پاک کلہ, کاغاز آ کے, مائے آ کے, دیا. مائے کے تے نال جلاؤن لگا, جلاؤن لگا تے ہے؟ او لگ تو آپ فرمان سامنے چوڑا چکتا گاندے سٹا سی پیا ادو نہیں جی بولے اوے پیا رہ او سور دچے اگو آیا رہتا تو ساڑنا یہ بے ادبی میں شری ضرورت کے تحت یا محفوظ کرنے نیت نال چلاونے نو امامات شریعت امامات سابت کیا کہ نہیں اور کن سے واگاں سٹنا پیا میں جی تکریر کی دا کوئی مائی دلال توڑ پیش کر دے میری دبان ونڈ لیا جی میں وقت کھول کے بارتہ پوری نہیں میرے کو کتاب چوکیاں اور کم بزرگاں تو ثابت ہے وہ تو بےدبی جہا کفر تمام امامہ کے نزدیک وہ اس قوم دی نگاہ چن میں پوچھنا ہوئے بسم اللہ شریف لکھی اللہ رسول دے نام لکھے قرآن پاک دے کاغذ اسلامیات دے کاغذ پوس دے سامنے روزانہ تھلے سٹین دے پین چھپ دے پین سب کچھ نہیں پیا کدی پوس پرچے کٹن کٹے جے ایک نوجوان محفوظ کرن دی نیت نال امامہ دے طریقے دے مطابق شہید پیا کر پھر وہ نیت میں سوا محفوظ کر داں اس پوس پرچے کٹے پوس کا لانتی ہوا بولو یہ منسور ہوا میں کربانٹ والے دو بندی خنویر تو پوچھنا خندی ہوں تے مدرسے توڑیا نے توڑے قرآن مجید اچھے کی نہر چاون موہرا اتنے لگی اشرفیا مدرسے دیا پڑا نے پاک کے اتنے آسان اکھانیا اشرفیاں موہرا لگی ہوئی حدیث اور تنوع پتہ ہے کہ اچھرے دی نہر گندا نال ہے اس لیے کنہ لاہور دند اس نہر چمان دسا جی آس پاسیاں دے کلو کلو میٹر دو دو میل تو گٹر کا پانی سارا اندر پہ جانا جا رہا کہ نہیں جا رہے؟ اور پھر جدو یہ نہر بند ہو جی یہ نہر جب بند ہوں پچھوں تو پھر صرف ہوں گٹرا کا پانی پھر جا جا کے تسا ویکو میرے خیال ہوں پانی ترا گٹیا پیا تو ہاتھ مارو اگر ہر چوتھے قدم تے پرانے مجید دا توڑا تھلے پیشاب دے نظر نہ آئے تو اصا خود ٹرکاں ٹرک نہیں دریائے راوی اسلے گندے نال دیکھی کڑا پانی پچھو بالکل تھوڑا اور جہے لاہور نالے گے وہ سارے اسپنی والے قرآن والے جڑے قرآن پاک چھاپ د جاپ دٹائی کر دٹائی کردہ کاغذ کے ٹکڑے مجید دے علادہ ہو جاندن نسخے تو ود غلطیاں والے وہ سارے توڑے کٹھے کر کے سارے چھاپے خانے والے رات نو جا کے ٹرکان دے ٹرک سٹ رہے ہوں کہ نہیں اور سڈے سنگھی جا کے بچارے ٹرکان کے ٹرک ویاد کندھ چ لبڑے ہوئے ہوں وہ سٹن والوں کے خلاف تو کوئی پرچا نہیں کٹی جہے ادب اتوں کھڈ کھ کے نال سکا کے خشک کر کے انہوں جلا کے من ریت کے تھلے دبا د یا جناب اسا نے اسا اوے بنا ہوئے دے اندر راکھ مبارک جیڑی محفوظ کر لینے او وہ شریف محل ان قرآن وجیب دے جنہ دے اسا اکھان روپئے لا کے تے جناب مطلب صحیح تعمیر کیا ہوا اور اسب والی تھان بنایا ہوا پاک مقدس اتنے پھر سارے محفوظ کرنے آ. تے سور دچے اندے تھندار لانتی حکومت یہ خنزیر الٹا انہیں درویشان کٹ کے پرچا تو انہوں کر دے اندر دے ادر خنزیر جا کے کتنے ہونا وہ کی آدھے نے آ کے انی روڑے تے کتی کام ہے ر نگری راجے میں سمجھنا قرآن مجید کی سب تو ویڈیو بےزتی قرآن مجید کے مقابلے قرآن مجید کا حکم تھلے تو یہودی کا حکم اتنے ہو سب تو ویڈی تو خدا رسول کی بھی تو قرآن کی بھی تو خود توہین تھا پیا کرتا ہے پر ان کے خلاف کوئی پرچے کٹانا ہونا ہاں جی یہاں خلاف پرچے نہیں کٹیچنے چنے دے کے خدا دا قہر پینا کیونکہ پرچا تو دے ہاتھ چ پر اللہ دا قہر مولا دے کے ہاتھ چھ خدا دا قہر اگا پینا ہے کہ سب تو کو وی تے تب تک کرنا ہے لانتیا کافر انگریز دا برٹش لا قانون چلا کے خدا دے قرآن نو تھلے رول رول کے خدا دے قرآن نو چھڈی بیٹھا دے کافر چیٹا کاگا کی بٹھا پھر دے قانون بنا دے, جی زنا دے زنا دے زنا دے قانون بنا کے تے لانتی دے پتروں جے جی قرآن یہ نہیں آخنا پیا قرآن کے بالکل مطابق اور اللہ دی مدد دے اللہ دی توفیق جی ہے جس میں اب جناز کیا پوری قوم واسطے ایڈے سور دچے جہے جی ہیں خدا اے ہوں دے بچے قرآن محفوظ اے کاغذ شہید کرنے والے یا قرآن مجید دے گتے تے اگ نو شہید کرنے والے اگ دے نال محفوظ کرن کرنے نیت نال اے پرچے کٹن تے عجیب گل ہے کہ بلا مڑ یہ تو اسی طرح ہی ہے ننگا ننگا پرچا کٹے اس بندے دے جس بندے دی سلوار تھوڑی جی پارٹی پائی हम अजीब गल नहीं जो रोजाना एक एक शेर टटी खादा है वो उस बंदे से परचा कट्टे जीड़े न गंद लग्या हो आखे हाय हो बड़ा मुजरे में वेखो देते लगा खड़ा जे ते आप शेर रोजाना खादी जल है अजीब गल नहीं यार है اتے وڈا ڈاکو چھوٹے ڈاکو تک پرچے کٹنا وا مجرم چھوٹے مجرم سے کٹتا اتنے وافر چھوٹے کافر کٹتا اتنے وافر مسلمان تو چا کٹتا الٹا ادب والے تو پا کٹ دجیبی کہانیاں نے ہاں جی وہ قسم خدا بھی کر کے آنا سجنو یہ تاری بے کا نتیجہ ہے تھڈے سمن کا نتیجہ ہے مردے ہون کا نتیجہ ہے کہ اج جی اتوں تک نوبت پہنچ گئی اگر تصوی اگتے لانتا پلوڈ سامنے میں سابت کیا ادب کی نیت نال محفوظ کریت بچاؤ کی نیت اگر شہید کرد تو امام تو الٹا فیل سابت ہے تو یہ ارام نہیں آ سکتے باقی امام کے نزدیک مکرو تاریم آخان گے آخان گے دے مطابق لیکن میں یہ بھی سابت کر دیتا ہے تمام فوکا بل اتفاق فرماتے ہیں کہ خدا اللہ تعالی دے نام نا چکن والا گن تو کافرے تو میں پوچھنا کہ خود روزانہ سٹن والے کن بنے کھڑے ہیں جدو نہ نا چکن والے کافر سٹن والے مسلمان ہون گے حکومت سٹن والی بھی ہے نہ چکن والی بھی ہے ہوں سٹن والی نہ چکن والی حکومت جی اس بندے تو پرچا کٹے جیڑا بندہ محفوظ کرنے شہیدگ کر دا کری اگ دیکھ کہ میں شریعت متاہرہ کی روح کھول نول چڈیا اج تو بعد تھی قرآن مجید فقہ حنفی دے مطابق قرآن مجید اگر وہ سیدھا ہو جا تو نو محفوظ کپڑے سونے ادب کے عدب دے مطابق انہاں جا جناب جی کچھ کول سڈے کوان محل بنے ہوئے وہ تھر رکھو یا اپنے قبرستان کھود کے ٹویا اسی طریقے نال رکھ کے کپڑے پھٹے پا کے اس طرح دفن کرو ہاں جی باقی اخبارات وغیرہ اے جڑے ہیں یہ ہوں کسرت اے دفن نہیں ہو سکتے اگر یہاں دفن کریے تو مردے دفن ہون دی تھان اتنے نہیں لگتی اتے اخبار کتنے دفن کرانگے گے بھی <تصفح> ہزار دی قبر وکتی اتے وکتی ہے کہ نہیں تو, تو. تو. تو. تو. کون خریدے جی اخبار کون خریدے ہوں تو مرنا بھی ہے جینا تے ہے اسی اس قوم دا انگریز لگیا تو مسٹر جناح جینا تے تو اور اس قوم کا مرنا بھی اور جیسے اس قوم کا مرنا اور اتنے ہوں اخبار کتے دفن کریے کم اسا کام کھونا وہ ہوئیے کہ انہوں نے شہید کر بازار جمع کرو جمع کر کے کسے نکر چ رکھ کے شہید کر دیو سوا اٹھ جائے گی ختم ہو جائے گی ہمیشہ دی بے ادبی تو محفوظ ہو جان یا گھر لے جا کے اصا ڈرم رکھو اثا گھر ڈرم رکھو ایک پٹھی وسیم ہوئیم درویش کام کر دلہ جناب لیا لیا جلا کے سوا پا کے محلج چ محلج جا محفوظ کرنا تسا یہ کام یہ کرو اور جتھے جا بندہ اس طرح جلا رہا ہو ان نہیں سمجھنا بھائی یہ جناب مطلب توہین پیا کرفر پیا کرکی ہو گیا کہ فلانا گستاخی نیت کرنے دنت نال پیا کر سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی دعا کرو اللہ تعالیٰ حضور کے گلاما سدکا سانو ادب والیا بنا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 کی عذاب داؤ گے تو سی اگ دے نال دی آداب دے, دے, دے بندے اللہ دے فرشتے دے نال دے نہیں پھر در کافر لوگ یہ فرشتے بنن آخر جب فلم قبر عذاب دی ہونی ہے تو پھر فرشتہ بن کے کوئی آنا جب فرشتہ بن کے آنا ہے تو کی کفر جہاں ویکن والے کافر مور مینو اگلے دن فون آیا بلکہ اخبارات حضرت یاقوب علیہ فیصلہ بات فون پیچھے نماز جائز ہے اس فلم دیکھیے جس نے کافرابے کی چھت چڑیا کڑا ہے وہ حضرت بلال بنیا کڑا ہے دوسری کافر عورت جہی کشتی ملونا لانتی وہ بڑی کھڑی ہے اما عائشہ صدی کا نعوذ باللہ اور بن کے تے وہ گھارے جھاڑوں پہ پھیر دیئے اے جا امام دے پچھے نماز جائد ہے میں کہ جی وہ خود کافر مرتاد دے اسلام تو خارج ہے وہ مسلط کھلوتا ہوئے تے سور سمجھا جے انہوں انسان بھی نہ سمجھا جے جنہیں فلم بے کیے تہالے امام ہے وہ سنو امام نہ سمجھا جو سور مسلط کھلوتا ہونا ہے اللہ تعالیٰ سدے پی جی کیا جا پسند نہیں کیا چار دن اللہ تو بچ کے پسند نہیں دکے جانا شکل اپنی مرنا جے کوئی چار دن تنہوں مولا تالا سانو سا دے دیتے ہوئے نا بندر گزاری کو خدا سانو باندر تلی شکل چ نہ کر دے سرج لے تک اداب سدو یہ جو چل رہی سب اور قسم خدا بھی کر کے آنا وہی ہونا خیر کھڑی جی میری تکرین کتے بے مک نہیں سکتے نہ مقام کا مقصد ہے میری نال صرف یہ فائدہ جیسے مومن ہو گئے گواچے واپس آ جان گے باقی انہوں حکومت سورا نو حکومت حکومت نو پارٹیاں شیتان کافر جڑے مرتا دن بنے پائیں یہ سکولیاں جنسا ان خدا کے قاہر مکان ہے جدو زنا جائز کر کے آکھیا جاوے قرآن دے مطابق اللہ رسول کا حکم اے ہوئی ہے کہ جناح کرا آم تو تمجنا ہے دھرتی رہنی ہو ٹی وی میں قرآن و حدیث قرآن و حدیث پڑھنا کیسا ہے جڑا پڑھے گا لانت پائے گی جڑا جائے گا جہاں اب لانت پائے گی یہ جی پلی تھان قرآن نو رکھنا جائز نہیں لانا جائز نہیں ہمام حمام, حمام ات قرآن پڑھنا جائز نہیں اندازہ لگاؤ حمام ات کیوں اتنے صرف پلیتی پلیتی دی وجہ نال یا فا فا ننگے بندے دی وجہ نال عوام ہوتے پہلو جی مطلب وہ ناندے تھڑ بندے اتنے ہوں قرآن پاک لے جانا جائز نہیں پڑھنا جائز نہیں جا ہوئی چوبی گھنٹے بغیرتی اڈا فہشی کا مرکز اتنے قرآن پاک لے جانا ہے یہاں تے قرآن لانت کرے گا میرے نبی پاک نے فرمایا کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں پر کرتا ہے اور یہ ٹی وی میں جتنا پڑھتے ہیں ان پر کرتا ہے ہاں جی جتنے سب ہیں میں گل دسنا میں جیڑا دین والا ہے وہ ٹی وی نہیں جا سکتا جیڑا ٹی وی جائے گا دین نہیں ہو سکتا. کیوں? کیوں موٹی جی گل دسنا موٹی جی جا قرآن آن ہے برائی دے خلاف بولنا وہ فرض ہے کہ نہیں آکا نامدار نے فرمایا نا اگر طاقت نہیں تو زبان سروپ طاقت ہے تو ہاتھ نال جیڑا ٹی وی دا اسٹیشن دا ماحول ہے ریڈیو اسٹیشن دا ماحول ہے جیڑا پھر ٹی وی دے وچ جو کچھ ماحول اسٹیشن دا, دا ماحول ایک ٹی وی دے اندرون دا ماحول جو دنیا ویسد ماحول کوفر بغیرتی فاشی وری تو دا ہے کہ نہیں ہے تو برائیاں ہیں کہ نہیں اور جیڑا جا پہلے تے جاوے کوئی نہ جی ہے اتے کوئی جی تو انہ پہلا فرد یہ نہیں بنتا کہ اس ماحول کے خلاف بولے جی بولے گا قدم رکھ دیا بو یہ بولے گا وہ سلامتی ماحول دے خلاف اگلے وڑن دن گے تو معلوم ہویا ہوا دین قرآن والا وہ وڑ نہیں سکتا جہرا کنجر وڑ گیا وہ دین قرآن والا ہے ہی نہیں ہوں میں گل کی ہوں یہ تو جواب لب لو جڑا پن سو دے پیچھے, ہزار دچھے اتے قرآن پاک نو بے عزت کراوے قرآن دلاف چلے اس لانتی نو قبر کیون عذاب دے گی تو حشرت کسے کس طرح کا عذاب پائے گا کیا اونا کاریاں دے گی؟ چو نہیں کہ نو فرشتے دے دالوں تو پھڑ کے منہ دال گھسیٹ کے جہان میں سٹن گے کیا وہ حدیث پا نہیں آیا کیا وہ ہرنا کاریاں وہاں کالیا کہ جنہوں نے قرآن پاک خود جا کے اللہ دے دعویٰ کرے گا مولا یہ بڑا غلط بندہ شای. تو تین بندے چ رکھے جا بندہ میرے حدود ضائع کرتا تھی میرے خلاف چلتا تھی تیریا نا فرمانیاں کرنے فرد لرماگا قرآن کھیچان ہے قرآن کرے گا مولا مین یہ میرے سپرد کر دے اور میں اس کو لے جا اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرت لے جائیں تو قرآن مجید اس کاری نپ کے گسیٹ کے خود جہنم میں سٹاگا یہ تو یہ نہ سمجھنا کہ ہر منہ سونے نال والن پاک پڑھنے والا جڑا جنت روپیہ جائے گا یہ تیرا خیال ہے خدا رسول نزدیک حقیقت نہیں بے لگامی قوم جو بن گئے ہیں اس سوال کا جواب دیں کہ لوگ کونڈے کیوں پکاتے ہیں اور پھر پکانے کے بعد یہ کہنا کہ صرف گھر ہی میں کھانا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس واقعہ کا پس مندر بیان کر دیں کہ آہل سنت فقہ کے لئے مناسب ہے میری تحقیق دے مطابق شیعہ دی اخترائے بیدعات قبی ہے مسلمان اجسطہ پچھو تاریخ اچھ کوئی وجود نہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہو دے ایسال ثواب دی نیت نال اے سمجھ کے کہ آپ دا وسال اس مہینے جڑا بنایا جہ بہانہ سراسر غلط ہے کہ آپ دی نا پیدائش نہ بلکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انسال دے, دے بارے دو قول تاریخ ہے غالباً بائی رجب ایک ہے جناب جی پندرہ رجب کا یہ دو قول ہیں یعنی حضرت امیر معاویہ دا وصال پکا ایسے مہینے تو شیعہ لوگ حضرت معاویا کی وسال کی خوشی چ کرتے سن اور اس واسطے وہ لوک کے کرتے تھا رات دے اندھیرے سنیاں تو چھپ کے جے انہوں دا مقصد ہے امام جعفر صادق سرکار اسالے اس سواب کرنا سی تو لوک مقصد کی ہے پھر سواب جدو کلوں دا ختم تھی کروک کرتے ہو کر دے سرے آمد کی حکمت ہے تساں اپنے ماں پیو پرا رشتے دار نو جدو سواب دین ہو اس لیے سرےم کرو تو جب امام صادق نو کرنا ہو کی حکمت ہے دسو مڑ کے کیوں پہ آڈے ماں پیو دا حق بڑھتا ہے دس بندے باہر سر عام کرو سڑک دے تاکہ دس بندے شریق بد جائے گا کیا امام جافر یہ ضرورت نہیں کہ سو بندہ اور شریک ہو جائے جنے مسلمان کھانے سوا بدے بد گا سوا بدے بد ادھر سوا بھیجیں گے ادھر بھیجیں گے برکات سانو اور زیادہ ہون گیا لیکن کی وجہ کے لکھ کیوں ہے؟ چند بندے مخصوص اس کے واسطے بدنیت خبیف لوگ جڑے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ سرکار دے وسال دی خوشی کردے سن اور سارے جڑے ہیں جڑا بریلوی یا کھینڈا ہے یہ نا مراد کیونکہ کھان پین دے دے پی ریسل نے ریس کرنے کے بعد نو کھان پین دے اندر تے ماسا سو آنی اے اینی ساری موڑ آیا نہڑ وی حدیث نہ قرآن نہ فکا نہ شریعت جو کھان پینے وہ شریعت یہ کر کے کام کیا اگرچہ باز کتاباں لکھا ہونا کہ اس میں یہ مباہ ہے انہیں اس کی ذاتی حیثیت ویم کی میں ویخ رہا آوارس کے لحاظ اوارس کے لحاظ حرام ہے دات کبھی ہے فی ذات اس کو جائد قرار دیا جا سکتا ہے میں انشاء اللہ ایک پورا موضوع آوا گا مسٹر قادری طاہر القادری مسٹر دے تعارف ہاں باقی سارے مسٹر کا میرے خیال میں تارف کرا بیٹھاڑی ش... داڑی دے روپر صاحب رنگ ہے ان شاء اللہ لزیز ان کی جدو میں خدمت کیتی با حوالہ تو یہ سارا کچھ اس, اس مجمے بیان کرن دی کوئی لوڑ نہیں انشاءاللہ العزیز اللہ اور لزیز پھر اندر بچے چیقن گے جو کسے ہاتھ پایا <laughs> میں ڈرامہ قوم کرزوری کی ڈرامہ کیا وہ ساری حقیقت کھول کے میں سامنے رکھتا رہا اخر دعوانا ان الحمد